Yeah uh -huh. سورت الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اب چودویں پارے کا آغاز ہوا چاہتا ہے پارہ نمبر چودہ شروع ہو رہے ہیں سور ہجر کا مطالعہ شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالی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 عام وسلم صدری ویسر علی امری واخۃ السانی وجالیہ وزیر من اہلی امین يا رب العالمی الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور سوریہ ابراہیم کی طرح اس کے بھی اول اور آخر میں قرآن حکیم کا تذکرہ تینوں بنیادی عقائد توحید رسالت آخرت کا بیان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر یعنی توحید کے دلائل بھی ہیں اور رسولوں کے حالات کا ذکر بھی ہے یعنی جو مضمون یا مضامین مکی صورتوں کے ہیں وہ اس صورت میں بھی ہیں ایک بات نوٹ کیجئے گا ہمارے ہاں پاکستان میں جو مصحف چھپتے ہیں انڈو پاک میں ان میں سور ہجر کی ایک آئے تیرہویں پارے میں ہے اور باقی پوری صورت چودہویں پارے میں ہے عالم عرب میں جو قرآن حکیم کے نسخے چھپتے ہیں انہوں نے اہتمام کیا کہ وہ چودہ پارے سے ہی سور حجر شروع ہوتی ہے یہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے نا تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تین اعتبارات سے تقسیم کا معاملہ تھا آیات سورتیں اور منزلیں آیات سورت منزلیں یہ تقسیم حضور کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں تھیں بعد میں پاروں کی تقسیم رکڑوں کی تقسیم یہ بعد کے دور میں ہوئی ہے تو اس میں کچھ جگہ قابل توجہ معاملہ ہے جیسے کہ یہ مقام ہے تو ہمارے ہاں جو مصحف ہے ایک آیت اس طرف تیرہویں پارے میں باقی اٹھانوے آیات پوری سورت کی وہ دوسرے اگلے پارے میں عالم عرب میں جو چھپتے ہیں مصحف اس میں سورہ ہجر ہی سے چودویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بس نکتہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقسیم تیس پاروں کی یہ بات کے دور کی ہے بسم اللہ رحمٰن الرحیم الف اللہ حروف مق تل کا آیات کتاب یہ آیات ہیں کتاب یعنی قرآن کی اور واضح روشن قرآن کی آیات رباما کفران مسلمین کبھی کافر بھی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے یہ حسرت یا تو مرتے وقت ہوتی ہے یا قیامت کے دن ہوگی مگر ان دونوں حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ذرہم ذرمت انہیں چھوڑ کہ وہ کھائیں اور, فائدہ اٹھا لیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے بسن قریب وہ جان لیں گے کہ اس دنیا پر اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا وما الام من قریطن اللہ و تاب معلوم اور نہیں ہلاک ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا ہر فرد کے لیے جیسے موت کا وقت معین اسی طرح ہر بستی قوم کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وقت معین رہا ما من ماں نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقرر وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں وقت مقررہ پر ہی فیصلے کا ظہور اور نفاذ ہوتا ہے یا علی ذکر وکر لمجنون اور وہ کافر بولے اے وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے بے شک تم تو دیوانے ہو معاذ اللہ, معاذ اللہ یہ جملہ محاذ کفار کا ہے اتنا کچھ حضور علیہ السلام کو سننا پڑا ہے ان کفار مشکین کی طرف سے اندازہ کیجئے جب آپ نے حق کی دعوت ان کے سامنے رکھی لو ماتا تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو اللہ کا تفسرہ ما ننزل الملاکت اللہ بالحق ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ مراد مقصد کے تحت وما ماں کانو ازموم اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی فرشتے کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے کبھی کبھی قوموں کو مٹانے کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں اور جب وہ نازل کیے جائیں گے تو پھر قوموں کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی ان نہ ذکر اور بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے وہ ان نہ لہو لحاف اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں ذکر سے مراد قرآن ہے اور ذکر سے ایک اور مراد وہی رسول وہی جو قرآن کے علاوہ حضور پر آئی نزول قرآن حکیم کا بھی ہوا اور اس کے علاوہ بھی وہی اصطلاحی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں وہی متلو اور وہی متلو جس کی ہم کرتے ہیں قرآن یعنی نماز میں وحی غیر مرتوس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ بھی حضور پر وحی کے طور پر نازل ہوا یعنی قرآن و سنت دونوں یہاں معروف بات جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے ساتھ سنت و حدیث کی حفاظت بھی آپ سے آپ اس میں داخل ہے باقی اللہ تعالیٰ کا موزہ اس کلام کی صورت میں کہ صدیاں ہو گئیں آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ جیسے محمد مصطفی کریم علیہ صلاط وسلام تلاوت کر گئے امت کو عطا کر گئے چھوٹے چھوٹے بچوں سینوں میں اس کتاب کو محفوظ اللہ تعالی نے کر دیا کئی اعتبار سے اس کی حفاظت اور کافروں نے جمع کیے اور اس کے جمع کیے جانے کے بعد ان کو کوئی فرق ایک شوشے کا بھی نہیں ملا دنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے وَلَقَدْ رَسَلْنَا قبل قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الاولین اور یقیناً ہم نے سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے ہر قوم میں لوگوں میں ماما پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ ان کے ساتھ استحزا کرتے اللہ قلوب المجرمین اسی طرح ہم اس انکار کے روش کو مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جو ہر دھرمی پر آتے پھر ان کو اسی گمراہی کے راستے پر چلا دیا جاتا ہے سنت ال ایمان نہیں لائیں گے اور یہ پہلو کی رسم پڑ چکی ہے یعنی ہٹ دھرمی میں آکے جانتے بوشتے رکھ کرنا ولو فتحنا علیہ بابا من السماء فولو فیہی عارجون فولو فیہی عارجون اور اگر اب ان اکبر آسمان کو دروازہ کھول بھی نہیں اور اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں لقالوب تو یہی کہیں گے انما سکرت ابسارونا ہماری تو آکے باندھی گئیں ہماری تو نظر بندی کر دی گئیں بل نحن قوم بلکہ ہم تو ج یعنی بہت کچھ بھی دکھا دیا جائے تو یہ ہر دھرم لوگ جو ہے مان کر نہیں دیں گے لق جانا فما بروج یقین ہم نے آسمان میں بروج برج بنائے مراد ستارے نادرین اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت دیں دی شیفان اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی کیا مطلب آسمانوں سے وحی کا نزول ہوتا اور شیاطین جنات کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے تو یہ ستارے ان کو مارے جاتے یہ بیان کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا اس جگہ بھی کوئی کے تو ایک چمکتا ہوا شولا اس کا پیچھا کرتا اور اس کو برباد کر دیتا اور ہم نے زمین کو پہلا دیا اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر شہ موزوں اگائی ہے فیزبل جو گریوٹی کی فورس اللہ نے رکھی فیزیبل رکھا معاملہ بالکل دھنسی نہ جائے انسان اس کے اندر آکسیجن کی مقدار رکھی تو بہت موزوں رکھی اسی طرح اس زمین کو سورج سے فاصلے پر رکھا تو بہت ہی ایکوریٹ انداز میں کہ کہیں قریب ہو تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے ذرا دور ہو تو برف کی طرح پگھل کر جم کر پگل کر ختم ہو جائے جم کر پگل کر ختم ہو جائے ہر ہر اعتبار سے اس زمین کے حالات کو اللہ نے فیزبل بنایا انسانوں کی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے مجھا اللہ لکم فی معش اور ہم نے اس میں تمہارے جس سامان معیشت بنائے مم الس تم لہو بھی اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو بے شمار مخلوقات دے. کچھ تم ڈسکور کر چکے ہو کچھ کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پہاڑ کی چٹان کو پھاڑو تو اس میں سے بھی کیڑا نکلتا ہے اس کے منہ میں بھی غذا موجود ہوتی ہے یہ ہے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم دینے والے نہیں وعیم شین اللہ دن خزاں ان اور کوئی شہ نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں ومان نسد ہو اللہ معلوم اور ہم تو ایک مناسب اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں زمین والوں کی حاجات کے مطابق سارا یکدم اللہ دے دے تو ہمیں اسٹاک کرنا مشکل ہو جائے گا بھائی اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو ہم ایک اندازے کے انڈیو میجر اس کو نازل کرتے ہیں اللہ کے خزانوں کا عالم کیا ہے صحیح مسلم شریف کی روایت کئی، کافی طویل اس کے کئی حصوں کا ذکر آتا رہے گا اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے انسان حدیث سے تمہارے سارے کے سارے انسان تمہارے سارے کے سارے جنات شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں سب کے سب ایک وقت میں جمع ہو جائیں کھڑے ہو جائیں سب مجھ سے سب کچھ مانگے سب کچھ اور میں سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں اللہ اکبر شروع سے آخر تک تمام انسان تمام جنات سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں کچھ کم نہیں ہوگا بس ایسا ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی اس پر لگ کر آیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے کل یہ پرسوں جملہ آیا تھا پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے بلکہ اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے ہیں اللہ پر توکل کرے بندے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہم نے بھیجی پانی سے بھری ہوئی پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی پھر ہم نے وہ تمہیں پانی پلایا خواج نین اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ڈیم بنانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے اس کی صدائی بھی اللہ دے گا گلیشیئر کی صورت میں کتنا جمع کر دیتے اللہ پھر ان کو پگالتا ہے تو میں بہتا ہے پانی پھر وہاں سے ہی زندگی اور ہم ہی موت دیتے ہیں وَنَحْنُ اور ہمارے ہی کسی کے دادا چلے گئے ابا کو مل گیا ابا چلے گا ہمیں مل جائے گا ہم جائیں گے بچوں کو مل جائے گا بچے جائیں گے ان کے بچوں کو مل جائے گا سارے چلے جائیں گے اللہ کہتے میرا ہی ہے سارا ولی اللہ میرا واتر آسمان و زمین کی میرا اللہ کی یہاں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ الْوارِثُونَ ہی وارث ہیں وَلَقَدْ مِّنْكُمْ وَلَقَدْ اور سے پیچھے رہ جانے والے ایک مراد کون آخرت کا طلبگار کو دنیا کا اللہ خوب جانتا ہے کون خیر میں آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے رہ گیا کون شر میں آگے بڑھ رہا اور پیچھے رہ گیا اللہ خوب ان سے واقف ہے وہ ان نوربا ہوا بے شک آپ کا رب انہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا انہو حکیم علیم بے شکو اللہ خوب حکمت والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے اگلے رکو میں انسان کی تخلیق کا بیان پتیسی مرتبہ سیدن آدم علیہ السلام کے قصے کا بیان آئے گا اور انسان کی تخلیق کے چند مراحل میں سے کچھ کا بیان اس مقام پر ہے و لکت خلقان انسان اور یقیناََ نے انسانوں کو بنایا من سلصال من ان مسنون ایک بجنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ڈفرنٹ سٹیجز قرآن نے بیان کیے ہیں قرآن کہتا ہے تراب مٹی سے بنایا قرآن کہتا ہے تین بھیگی ہوئی مٹی جس کو گیلا کیا جائے پانی سے مصنون گوندی ہوئی وہ گاڑے سیاہ سڑے ہوئے گاڑی جیسی شکل ہو جائے پھر سلسال یہاں پر آیا لفظ جس میں بجنے کی آواز ہے برتن میں اگر ڈالیں اس کو ہلائیں تو بجنے کی سی آواز آئے یہ ہے جو مختلف مقامات پر مختلف اسٹیجز اللہ و تعالی نے بیان فرمائے والجانا خلقناهم من قبل من نار السموم والجنات قبل سے پہلے ہم نے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا آگ کی وہ لپٹ جس میں دھواں نہ ہو واذا قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من حمئ مسنون اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک بجنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے فیہ روحی فقعو پھر جب اے میرے فرشتوں میں اس کو درست کر کے مکمل کر لوں خاکی وجود اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال لوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا یہ شرف انسانیت کا بیان آ رہا ہے ایک وہ تہذیب ہے جو چارلس ڈاون کی تھیوری کو کچھ زیادہ کر پیش کرتی ہے اور جانور کی نسل قرار دیتی ہے انسان کو لانت للہ و راجعون و انسان کو کو و راجعون وہ جانور حیوان خرار دیتی ہے معاف اللہ اور اللہ اپنے کلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے یہ میرا حیوان نہیں اس کے وجود میں اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا ہے اس روح سے پہلے نہیں اس روح کے ڈالے جانے کے بعد انسان کا شرف ہے فق او اجمعون سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے تمام, کے تمام نے اللہ ابلیس ابلیس کے یہ شیطان جنات میں سے سورہ کہف آئے پچاس میں بات آ جائے گی البتہ یہ واقعہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے البتہ ہر مرتبہ کوئی نئی بات ضرور آتی ہے ابھی اس واقعے میں بھی آیا چاہتی ہے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا نماز انکار کیا کہ وہ سجدے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو نہریم اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں انسان کو خلق مسنون جس کو تو نے بچتے ہوئے سیاح سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے یعنی میں آگ سے بنا یہ مٹی سے میں کیوں کروں وہی بات دوبارہ آ گئی کال اخرج منہا فہیم اللہ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے بے شک تو مردود ہے رد کر دیا گیا رحمت سے دور کر دیا گیا وہی نا علی کا لانت علادین اور بے شک پر قیامت کے دن تک کے لیے لانت ہے قول عربی کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا من بس اللہ, نے فر... اللہ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی اِلاومل معلوم ایک اس دن تک جس کا وقت مقدر ہے قول في عرب اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا میں ضرور ان کے لیے آراسا کروں گا زمین میں مراد گناہوں کو یہ ہے وہ بلیم والا معاملہ تے تو, نے, تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اکر دیکھیں اس کی میں تو ٹھیک ہوں بالکل تیرا فیصلہ غلط ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا استغفر اللہ اور کیا کہا اس نے لو الارض میں زمین میں ان کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا مراد گناہوں کو یہ باتیں آ چکی ہیں بلاؤ مجمعین اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا الا عباد کا من سوائے ان تیرے مخلص بندے ہیں ایک ہوتا مخلص اخلاص رکھنے والا ایک مخلص جسے خالص کر لیا گیا ہو اللہ کی طرف سے تیرے مخلص چنے ہوئے بندے ان پر میرا زور نہیں چلے گا اللہ بھی آگے فرماتا ہے علیہ مستقیم اللہ سبحانہ خانوں طرف فرمایا گیا یہ راستہ ہے سیدھا جو مجھ تک آتا ہے یعنی بندے اگر زندگی صحیح کر لیں تو تیرے حملوں سے بچ جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندے انبیاء کے علاوہ بات ہو رہی ہم اور آپ جو غیر نبی بندے جو سیدھے راستے پر آدم سے کبھی گناہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو جائے بابا آدم سے بھی تو خطا ہو گئی تھی بتایا کیا گیا ارنا مت خطا پر پلٹ آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا رخ سیدھا کر لو رخ سیدھا کر لو کبھی دائیں واپس آ جاؤ جو اس سیدھے راستے پر آ جائیں گے, یہ مخلص ہو جائیں گے ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا انادی لئی سلکم سلطان بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں اللہ منی من سوائے وہ جو گمراہوں میں سے ہوں گے جنہوں نے تیری پیروی کی کن پر زور چلے گا جو خود تیرے راستے پہ چلنا چاہیں گے خود سے برائی کی طرف بڑھنا چاہیں گے یہ ہیں جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے وَإِنَّ <جمعین> اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ واد ہے یعنی وہاں پر ان کو ملنا ہوگا یہ سارے وہاں شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم میں ہوں گے لہٰذ و ابواب اس کے سات دروازے ہیں اور سات دروازوں کی طرح لکھا سات بھی ہیں جنت کے اوپر اوپر اوپر جہنم کے درکات درکات نیچے نیچے نیچے نیچے اور سب سے نیچے کون ہوں گے منافقین سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں ہم نے پڑھا تھا سورنسا کی آیتم ون فورٹی فائیو امن الفقین من جہنم کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے تو جنت کے درجات بلند اوپر اور جہنم کے درکات تہہ میں نیچے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے تو سات دروازے ہیں اس کے اور اہل لکھا کے سات اسی طرح درکات کا معاملہ لکل باب بن جز مقصوم ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے جیسے جنت کی بات کریں تو روزہ دار کے دروازے سے داخل ہوں گے ریان اللہ نے شامل فرمائے کوئی روزے دار کوئی نمازی کوئی قتال کرنے والے کوئی افاق کرنے والے اینڈ سو آن جہنمیوں کے لیے بھی طے شدہ ہوگا فلاں جہنم دروازے سے, سے مشرقین یہاں سے کفار یہاں سے منافقین یہاں سے زانی بے عملی کرنے والے بد کرنے والے معاذ اللہ ان کے لیے طے شدہ ہوگا کون کہاں سے وہاں پر انٹر ہوگا اجرنا من عظیر اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ سرما جی جہنم کے دروازے ہیں سات جنت کے ہیں آٹھ جنت کے ہیں آٹھ یعنی اللہ کی رحمت بڑھ کر ہے اللہ کی متقابلین اور جو کچھ رنجش ہوں گی وہ کھینچ نکالیں گے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آ سامنے بیٹھے ہوں گے ایمان والے بھی انسان ہیں نا تو رنجیش کچھ تھوڑی بہت رہیں رہنی اللہ دور کر دے گا یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے بھائی بھائی بن کر رہیں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ تخت ہمارے والے نا چٹخ بھی جاتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں وہ تخت نہیں یہ جنتیوں کے تخت ہوں گے اور پڑھیں گے قرآن بھرا ہوا ہے ایک ایک جنتی کو اللہ بادشاہ بنائے گا سورج دہار میں پڑیں گے سورہ دہر میں پڑیں گے ان تختوں پر یاقوت و مرجان بھی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ریلیکس موڈ میں ہوں گے وہاں آرام ہی آرام راحت ہی راحت ہوگی اللہ کل کا یقین عطا فرمائے راحتوں کا آج کی مشقت جھیلنے کی توفیق دے تھوڑی سی مشقت ہمیشہ کی راحت ہے لا نصبون، اس میں نے کوئی تکلیف نہیں چھوئے وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے نبی اعباد ان اے میرے نبی علی السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں لیکن آداب آداب العلیم اور بے شک میرے عذاب ہی دردناک عذاب ہے دونوں شانے اللہ کے سامنے رہنی چاہیے پھر بیان آ گیا اگلا بیان ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حود میں جا رہا ہے فرشتوں کا آنا بشارت دینا آن ابراہیم اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے اذ دخلوا فقالوا سلاما جب ان کے پاس آئے تو نے کہا سلام منكم تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں ابشرت مونی کی برو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہتے ہو میں تو بڑھاپے کو پہنچو گا وہ بھائی کس بات کی خوشخبری دیتے ہو قلو بشر نا کب حق انہوں نے کہا ہم تو آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں فلاں قونی تین بس آپ مایوس ہو جانے والوں میں سمت ہو جائیے گا کالم تمحمتی رب ہی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے فما انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں تمہاری کیا مہم ہے کہاں جا رہے ہو قالو اناس قومی ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف آل یقینا ہم سب کو بچا لیں گے ان, قدرنا لمن سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوگی فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتِ <مُرسلون> تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو نہ آشنا لوگ معلوم ہوتے ہو قَوْلُ بل <ترون> انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ آپ کے قوم کے لوگ شک کرتے تھے واطع خون اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں فاصلہ بس اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں کچھ رات رہے نکل جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں یعنی رات ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے پیچھے نہ دیکھے اور چلے جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا الْأَمَرَ أَنَّ اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی سب شیرون اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے فلا تفدحون لوت علیہ السلام کی میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو بت اللہ تو حسون اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو قلو اولم نمین انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے کیا ہم نے تمہیں تمام جہانوں کی جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو ہمیں کیوں روکتے ہمیں کیوں ان معاملات کے اندر جو ہے تم دخل اندازی کرتے ہو ہمارے ساتھ یہ ہے جو قوم کی ٹون تھی آج بھی ہوگا کوئی اصلاح کی کوشش کرے گا اب یہاں اپنے کام سے کام رکھو بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں سولہ اٹھارہ سال کے بچے بیٹا زبان غلط استعمال نہ کرو اب یہ ریل لائف واقعی میرے ساتھ ہی ہوا بیٹا بھی ساتھ تھا بتیجا بھی, بھی مولے کی بات ہے ایک بچے نے بدکلامی کی ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا بیٹا بری بات ہے سامنے اللہ کا گھر مسجد بھی ہے کہ مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھو میں نے بیٹا تم میرے بیٹوں کی طرح ہو دیکھو یہ میرا بیٹا ساتھ ہے میرا بتیجا ہے خدا کا خوف کرو ابا میاں تم نے اپنی خبر میں جانا ہے اپنی قبر میں جاننا ہے یہ سترہ اٹھارہ سال اس سے بھی کم کا بچہ ہوگا اللہ اکبر یہ ٹون کہاں سے آ رہی ہے پیچھے سے کہیں سے آ رہی ہے کون مینٹور آج ہمارے کون ہماری تربیت کر رہے ہیں آج تربیت کرنے والوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں تو سننا تو پڑتا ہے کیا کرے اللہ بھی اپنے کلام میں بتا رہا ہے تو ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کیا کریں ہوگا دس ہیز ٹو بی ود اس گزرنا پڑے گا اس سے اللہ اکبر اول او اولم نن لمین انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا بڑے تم پاک باز بنتے ہو پہلے بھی آ چکا نکالو ان کو بس سے بڑے پاک باز بنتے مادہ بنا تھی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو فطری راستہ اللہ نے دیا ہاں بیویاں ہیں عورتیں ہیں نکاح کا بندوبست کرو اور اپنے فطری خواہش کو پورا کرو یہاں اللہ نے قسم کھائی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم اللہ نے قسم کھائی حضور کی جان کی اللہ اکبر آپ کی جان کی قسم بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش پڑے ہوئے تھے فاخت مشرقین بس نے سورج نکلتے وقت چنگاڑ نے بالا لے جا کر پڑخ دیا زمین پر مٹی کے پکے پ بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ ان نہ ابھی اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے یعنی یہ قریش کے قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے شام کی طرف تو ان کے راستے میں کھنڈرات وغیرہ موجود ان نفی دلمین بے شک اس میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وہ ان کا نا صحاب العیق اور یقیناً شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ ظالم تھے اور بے شک بستیاں راستے پر ہیں یعنی ان بستیوں کے ساتھ راستہ جو تھا اس سے گزرتے تھے قریش تجارتی قافلے جب ان کے جاتے عبرت حاصل کر سکتے تھے وَلَقَدْ كَذَّبَ أصحاب الحجر اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا مراد قوم سمود ہے صالح علیہ السلام کی قوم آتی آیاتی نا فکان و اور ہم نے انہیں اپنی نشانی عطا کی پس وہ ان سے احراض کرنے والے تھے وکانو من اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے ذکر پہلے بھی آیا اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی وسائل تھے صلاحیت تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا رہے تھے ہر بات والوں کا خیال ہے کہ پچھلے والے بھی وقوف تھے کچھ نہیں تھا ایسا نہیں ہے یہ ہماری بے وقوفی کہ ہم ان کو بے وقوف سمجھے احرام مصر بھی تو کھڑے پیرامس کھڑے پھر آن کے نہیں بے وقوف لوگوں نے بنائے تھے کیا آج کسی انجینئر سے پوچھیے وہ جو بھی ان کے سافٹ ویئر ڈیزائن ڈال وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر وہاں استعمال ہوا یہ پتھر آئے ایسے ہی آ گئے ان کو ٹرانسپورٹ ایسے کر دیا گیا ان کی کٹنگ ایسی ہوگی ہوگی ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کو پیسٹ کرنا اسٹیکنگ کرنا جوڑنا از اٹ اے جوک بے وقوف تھے کیا وہ لوگ نہیں یہاں ان کے بارے میں کا پہاڑوں سے بے خوف و خطر وہ جو ہے وہ گھر تراشتے تھے محلہ بنایا کرتے تھے تو مسفین بس انہیں صبح ہوتے ہی چنگھار نے زوردار آواز میں آ لیا فما نیکسیبوم تو جو وہ کمایا کرتے تھے ان کا وہ کچھ ان کو کام نہ آیا ان کی ٹیکنالوجی ان کی صلاحیتیں ان کی انٹرنیٹ ان کی جائیدادیں ان کے مال و اسباب ان کی ترقی شان و شوقت کچھ کام نہ آئی جب اللہ کا عذاب آیا یاد بھی ہوتا ہے کبھی جاپان والوں نے کہا ہم نے بنا لیا بھائی ہم نے زلزلہ پور بلڈنگیں بنا لی ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا آ گیا اڑا دیا اللہ نے اللہ وقت پر اسباب فرام کرو کوئی ایشو نہیں ہے مگر یہ نہ سمجھو کہ مصب الاسباب کے تمہارے اسباب کا پابند ہو گیا یہ اپنے ہی دیے اسباب کا پابند ہو گیا نہ وہ بلڈنگ کو زلزلہ کیا ایک چیخ فرشتے کیا اڑا دینے پر قادر ہے یہاں چیخ ہی آئی اڑا دیے گئے اللہ اکبر فما ما جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے کچھ ان کے کام نہ آیا وما خلقاواتی وما, السماوات والارض وما اللہ بالحق اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے بس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح در گزر کیجئے جو قبول نہیں کرتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ رکو مکمل ہوگا سورت مکمل ہوگی تراوی پڑھیں گے چار رقت ان اللہ تعالیٰ رب کام بے شک آپ کا رب ہی خوب پیدا کرنے والا خوب علم رکھنے والا ہے اور یقینا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی سات یعنی آیات عطا کی ولقرآنعظیم اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا یہ سرحجر کی آیت نمبر ستاسی ہے اور اس میں سورت الفاتح کی عظمت کا بیان ہے چنانچے خود حضور علیہ صلاحت نے فرمایا بخاری شریف کی روایت بھی ہے یہی سب آمد المسانی فاتحہ یہی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات ہر رقت میں ہے نا ہر نماز کی ہر رکت میں تلاوت ہوتی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے اللہ اکبر یہ قرآن قرآن عظیم اس سور فاتحہ کو کہا گیا قرآن کے تین بنیادی موضوعات توحید آخرت اور رسالت تینوں سورت الفاتحہ میں موجود ہیں تو یہ اپنی جگہ ہدایت کا ایک بڑا جامع پیکج ہے جو اللہ سبحانہ خان نے عطا فرمایا پھر اس کی عظمتیں اور بھی ہے یہ قرآن کی عظیم ترین بخاری شریف کی روایت نماز نہیں ہوتی سور فاتحہ کے بغیر یہ بھی بخاری شریف کی روایت حضور نے فرمایا دو نور میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے ایک سور فاتحہ اور ایک البقرہ کی آخری دو آیات جو میں کی شب عطا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور وہ حدیث شریف میں نے آپ کو بالکل پہلی شب میں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کو ہی سلاد قرار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے فاتح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اللہ فرماتا آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے ہر آیت پر جواب آتا ہے پہلی ایت الحمدللہ رب العالمین اللہ کہہ دے بندے نے حمد کی دوسری الرحمن رحیم اللہ فرمادے بندے نے ثنا کی تیسری مالک یومی دین اللہ کہہ دے بندے نے بزرگی بیان کی چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کہتے میرے میرے بندے کے درمیان مشترک ولی عبدی ما سأل میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا بندہ کہتا ہے دین الصراط المستقیم صراط الذين انعم علیہم و غیر المغضوب علیہم ولا اللہ فرمادے سہارا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو آتا کر دیا گیا یہ تو ہوئی حدیث مکمل اس اور سورہ فاتحہ آمین آمین کا ترجمہ اللہ قبول فرما لے بخاری شریف کی حدیث ہم بھی آمین کہتے ہیں فرشتے بھی کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گنا اللہ تعالیٰ مع فرما دے گا پھر سور فاتحہ میں سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے بندہ کائنات میں غور و فکر کرے گا پہچانے کا کوئی ہے اور آپ اللہ کہتے ہیں اسے مانتے ہیں وہ کہے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے یہ کائنات بے مقصد نہیں میرے اندر نیکی بدی کا شور بے مقصد نہیں کوئی عالم ہونا چاہیے یا آخرت کا احساس مگر وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ آخرت کی تفصیل کیا یہ عقل نہیں بتا سکتی بندہ گھٹنے ٹیک پر مجبور ہے کہے کہ المستقیم فاتحہ میں 85 فیصد الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پہلی تین آئے ہر لفظ اردو میں موجود ہے حمد اللہ رب عالمین رحمان رحیم مالک یوم دین یسرنو یہ تمام الفاظ اردو میں موجود ہیں ایاک ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے وال تھوڑا سا مشکل لگے گا دو تین الفاظ ہیں بس ایٹی ایٹی فائیو پرسینٹ الفاظ سور فاتحہ کے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کیا اچھا اور رمضان شریف میں ایک ٹارگیٹ ہو مجھے امید ہے کہ اکثر ساتھیوں کا ترجمہ یاد ہوگا لیکن اگر نہیں ہے یاد تو بس دو تین دن کی بات ہے اتنی سینکڑوں رکعتیں ادا کر رہے ہیں دن میں دس پندرہ مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں بس بس یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اور ابھی تلاوت ہو غور کریں کانسنٹریٹ کریں پچیاسی فیصد الفاظ ہم سب کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے صورف فاتحہ میں مانگنے کا سلیقہ بتایا مانگنے والا بننے کی توفیق دے اللہ کا تعارف بھی ہے آخرت کی ضرورت کا احساس بھی ہے صراط مستقیم کی ضرورت کا احساس بھی انام یافتہ لوگوں کا بیان بھی مغضوب علیم یحوش ان میں شمار نہ ہو جائے ان کے کرتوت ہم پڑ چکے و ہم گمران نہ ہو جائے نصارہ ان کے کرتوت ہم پڑ چکے یہ پورا ہدایت کا پیکج سور فاتحہ میں موجود ہے اس کو یہاں کہا ولاقدا تینہ کا سب قرآن العظین اور یقین البی علی السلام ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی سات یعنی آیات عطا فرمائی یعنی قرآن عوضیم اور میں حدیث سنا چکا حضور نے کہا یہی فاتحہ یہی المسانی ہے یہی قرآن عظیم بخاری شریف کی روایتوں اے اے کی, کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برتنے کو دی ہے دنیا میں یہ عمومی اعتبار سے ترجمہ میں نے کیا خطاب حضور سے سنایا سب کو جا رہا ہے یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں کسی کو زیادہ دے دیا دے دی جائداد دے دی ان کی طرف نگاہ نہ اٹھے ولا تحظن علیم اگر خطاب حضور سے اور اب حضور سے ہی خطاب ہے اے نبی آپ ان پر غمگین نہ ہو حضور کی چاہت کیا ہے یہ سب ہدایت کی طرف آئیں یہ قبول نہیں کر رہے تو حضور کو تسلی دی جا رہی علیہ السلام ولا تحسن علیم اور غم نہ کیجیے وہ کل مومنین اور اپنے بازوں کو جھکائے رکھیے ایمان والوں کے لیے یہ بازو کا جھکانا یہ شفقت اور محبت کے لیے ہے کل انشاءاللہ ہم سورب بنی اسرائیل پڑھیں گے اور یہ اولاد کو کہا گیا کہ شفقت کا معاملہ کرے ماں باپ کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رکھے کل ضرور اپنے بچوں کو بلائیے کل سور بنی اسرائیل کا میڈ میں کہیں ہمارا دوسرے تیسرے سیشن میں بیان آئے گا اور خاص ماں باپ کے تعلق سے بھی بہت قیمتی بیان ہے اور معاشرتی ہدایات کا بہت قیمتی بیان ہے تو ضرور کل اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے بچوں کو بھی لے کر آئیے لائف دیکھ رہے ہیں اگر دنیا کے مختلف کونوں میں ہے تو بچوں کو بٹھائیں بڑا اہم بیان کل دوسرا بیان یا تیسرا بیان سورب بنی اسٹائل کا اس موضوع پر ہوگا ان اللہ تعالیٰ وہاں اولاد کو کہا ماں باپ کے لیے کندھے جھگاؤ حضور کے پیارے صحابہ اللہ کیسی دل جوئی کر رہا ہے جن کو مشکین مکہ لان تان کرتے تھے اے نبی علیہ السلام اپنے بازوں کو جھکا رکھیے مومنین کے لیے شفقت کیجئے نرمی کی حضور تو کرتے ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم مقل ان نی ان ندیر المبین اور فرما دیجیے کہ بے میں تو اعلانیہ طور پر ڈرانے والا یعنی رسول ہوں کما انزلنا و تسیمین جیسے کہ ہم نے تقسیم کر دینے والوں پر آداب نازل کیا کون تقسیم کر دینے والے اللہ دین جل قرآن عیدین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یہ عجیب مقام ہے قرآن کا پچھلوں کا بیان اور لفظ آ رہ القرآن یہ دو میں سے واحد ایک مق... دو میں سے پہلا مقام ہے جہاں امکان ہے کہ القرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور تطبیق یا کی ریکنسلیشن کیا ہے ان ساری پچھلی کتابوں کی اصل تعلیم اس القرآن العظیم میں آ چکی ہے لیکن یہ امکان ہے کہ پچھلی کتابوں کے لیے استعمال ہو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کچھ مانا کچھ نہ مانا کچھ لیا کچھ نہ لیا حضور علیہ السلام کے بارے میں بشارات آخری امر کے بارے میں بشارات آخری قبلے کے بارے میں بشارات ان کو چھپا ڈالا ایک رائے یہ بیان کی گئی ہے فور اجمعین بس اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کی قسم ہم ان ضرور سے پوچھیں گے اما کانو یا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے بِمَا تُؤْمَرَ جس بات کو آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ اعلانیہ بیان فرما دیجیے وہ المشركين اور مشرکین سے اعراض کیجئے ان کی فکر نہ کیجئے انا کفیناک المستهزین بیشک ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم اے نبی علی السلام اپکی نے کافی ہیں اللذین یجعلون مع الله اله آخر ولو کہ جو اللہ کے ساتھ کو دوسرا معبود بناتے ہیں فسوف یعلمون ان قریب و جان لیں گے مراد اس کا انجام بہت برا ہوگا ولقد نعلم انک یضیق الصدرک بما یقولون ہم جانتے یقینا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نبی اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے حضور کا افسوس کیا تھا یہ قبول نہیں کرتے میری اپنی قوم کے لوگ ہیں میرے اپنے قبی کے بھی لوگ ہیں یہ افسوس نہ حضور کا جہنم میں نہ چلے جائیں اللہ تسلی دے رہا ہے بیما قرون خوب جانتے جو وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے اس ان حالات میں آپ اپنے رب کے ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کیجیے وکم کم منساج دین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا یہ ذکر الہی یہ تعلق مع اللہ یہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا اس سے مدد ملے گی البکر ایک سو آیت نمبر استعین و بری صبر و نماز سے مدد حاصل کیجئے وہ آبد و ربا کا ہے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقینی بات سامنے آ جائے توجہ فرمائیے گا یقینی بات سے مراد موت ہے موت بعض توجہ فرما دیجیے بعض جاہل قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو یقین آ گیا اب ہم پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں یہ جو صوفیوں میں بھی گس صوفی سوفی جاہر کہ بھئی یقین آ ہمیں تو ہم مان گئے اب یقین آ اس کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت اللہ اللہ کا پیغمبر بیماری کی حالت میں آخری ایام کی نمازیں دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں جا کے ادا کر رہے ہیں اللہ اپنے پیغمبر کو پوری کائنات دکھا چکا ہے قدر ہوگا نا محمد رسول اللہ علیہ وہ تو آخر وقت تک سجدے کر رہے ہیں اور کوئی جاہل کھڑا ہو امت میں اور اس طرح کی گمراہی کی بات کرے صاحب ہمیں تو یقین آ اب ہمیں عبادت کی یہ جاہل ملیں گے کہیں کسی کتاب شی کے اندر ملیں گے کہیں کسی آڈیو کے اندر ملیں گے کہیں کسی ویڈیو کے اندر ملیں گے اس لیے رک رک کر بس یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے سورہ مدثر آئی 47 سورہ مدثر آیت 47 سیون حتیہ الیقین یہاں تک کہ ہمیں یقین یعنی موت آ گئی یہ بیان سورہ مدثر 47 میں ہے یقین کا لفظ موت کے لیے وہاں استعمال ہوا یہاں بھی وہ مراد دی جائے گی وہاں ابو دور کا حتیہ کل یقین اور اپنے رب کی عبادت کیے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے اب آئیے چار اکترا بھی ادا کریں گے ان شاء اللہ تعالی <سلام> ستا وسیع نا في الصدور مجھا رات نا بہ جاؤ سَوْفَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ وَيَضَاءُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وهدى ورحمة وهدى ورحمة مَنْ خَافَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ بِرَحْمَتِهِ تَبْدَأُكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خير مما